یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں مختلف اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں کھل سیالم خبردار انہیں بہت جلد پتا لگ جائے گا کھل سیالم دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا الم نجعل الارض اب کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں اور تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا اور ہم نے ہی تمہارے اوپر ساتھ مضبوط وجود یعنی آسمان تعمیر کیے سراجا اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ یعنی سورج پیدا کیا من المعصرات ما اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا نخری جبھی ہب تاکہ اس سے اغلا اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں وجن الف اور گھنے باغات بھی انفلی کا نمی قوت یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے چونج وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے سم کیا نچ اب اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے اِتَّا غِينَ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لوب جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے بردا ولا شرابا ہے اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا الا سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے جز اف یہ ان کا پورا پورا بدلا ہوگا ان کی نو سبق وہ اپنے امال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا کتاب اور ہم نے ہر ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے فضو فلنگ اب مزہ چکھو اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے ان جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے د باغات اور انگور اکب اتراب اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ق اور چھلکتے ہوئے پیمانے لا يسمعون فيها لغواً وَلَا كِذَّابًا وہاں پر وہ نہ کوئی بےحودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات جزب یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سلا ہوگا اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی رب وما لا خطابا <سؤال> اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے یو مرولا سو جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطارے بنا کر کھڑے ہوں گے اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى وہ دن ہے جو برحق ہے اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے ان قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حقيقه هي کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے جس دن ہر شخص وہ آمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا